اللہ و شہدا رفیقہ قابل قدر معزز آئین حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے یہ دین اعتدال پر قائم ہے اس کے اصول اور ضوابط اعتدال پر مبنی ہے اور ان اصولوں اور ضوابط میں سے ایک اصل اور ایک ضابطے پر آج انشاءاللہ شاء لب کشائی کرنی ہے دین اسلام کا یہ ضابطہ اور اصول وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے بعض بندوں کی کچھ اعمال افعال اور صفات بتائے ہیں اور ساتھ حکم دیا ہے کہ میرے ان نیک بندوں کو ان کے افعال کو اور جو ان کے اعمال ہیں ان کا تتبو کرو اور ان پر عمل کرو فرمایا وہ طبی صبیل امن انا علیہ جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے جو نیک و کار ہے اس کی پیروی کیا کرو اس کی پیروی کرو اور اس کا تشبو اختیار کرو تو یہ دین اسلام کا ایک اصل ہے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث ہے سنن سنباؤت کی فرمایا من تشبہ بن فمن جو شخص کسی قوم کا تشب اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے اس کا شمار انہی میں سے ہے سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی ایک روایت لائے ہیں فرمایا لا يحب رجل قومن اللہ جنہم کوئی شخص کسی قوم سے جب محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار انہی لوگوں میں کرتا ہے اس کا محشر انہی لوگوں کے ساتھ اس کا مقام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث ہے المرء مع من محبہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اس شخص کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس شخص سے وہ محبت کرتا ہوگا لہذا ضروری ہے ان افعال کو دیکھا جائے ان نیک بندوں کے جو افعال ہیں صفات ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان پہ عمل پیرا ہویا جائے کیونکہ تشبوں اور افعال کی جو اتباع ہے یہ محبت کی دلیل ہے محبت کی دلیل ہے کیونکہ تشبو اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہو یعنی یہ تشبو محبت کا نتیجہ ہے جب محبت ہوگی لا لامحلہ اس محبوب کا اس شخص کا تشبو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے افعال ہمیں بتا دیے ہیں سب سے پہلے جس تشبو کو ہم مقدم کرتے ہیں وہ ہے فرشتوں کا تشبو فرشتوں کے افعال اور جو ان کے اعمال ہیں ان کا تطبو کیا جائے ان کو پڑھا جائے اور ان پر عمل کرا ہویا جائے سب سے پہلا ان کا عمل جس کی اللہ تعالی نے نشاندہی کی فرمائے شہید اللہ لا الا و العلم اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کی توحید ان کی گواہی سب سے زیادہ راسخ ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی کو مقدم کیا لہذا توحید میں توحید کے رسوخ میں فرشتوں کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ یہ توحید یہی ایک عمل ہے جو نجات دینے والا ہے اس کے بغیر نجات نہیں نجات ممکن نہیں نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا اس عدد اللہ قیامت کے دن میری شفاعت صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی جس نے سطن اپنے دل سے کہہ دیا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر اس لا الہ الا اللہ کا علم بھی ہو فرمایا من مات وہو يعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنت مسلم فرمایا جو شخص اس حالت پہ مرے اس حالت میں اس کو موت آئے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو یہ شخص جنتی ہے تو توحید میں رسوخ یہ ضروری ہے فرشتوں کا ایک اور فعل جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے فرمایا اللہ شہدو بما کا فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی کو نازل کیا ہے یعنی فرشتے اس بات پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی آپ کی رسالت آپ کی نبوت اس پر کامل ایمان فرشتوں کا ہے لہذا نبی علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت پر کامل ایمان ہو اور کامل ایمان اس طرح کہ اس بات کا بھی ایمان ہو اقرار ہو کہ نبی علیہ صلاحت واللام نے سب کچھ پہنچا دیا ایک ایک حرف جو آپ کی طرف وحیاً نازل کیا گیا آپ نے سب پہنچا دیا سب کی تبلیغ کر دی یا رسول بل ضرم یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دیجئے اس کی تبلیغ کر دیجئے اور یہ ایمان اس وقت ہی راسخ ہوگا جب سنت کی مکمل اتباع ہو اور اس بات پہ اعتقاد ہو کہ نبی علیہ السلط نے سب کچھ نازل کر دیا اب اس دین میں کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اور یہ قول امام شاطوی علیہ میں لائے ہیں جو شخص دین اسلام میں بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعت کو ارتکاب کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے اچھا عمل کیا ہے فرمایا اس شخص کا گمان یہ ہے اس شخص کام یہ ہے کہ نبی علیہ السلط نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے رحد بلّہ آگے دلیل دی فرمایا اللہ فرماتا ہے الیوم لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا مگر یہ بدعتی کہتا ہے کہ اس میں فلا عمل کی کمی تھی فلا عمل کی کمی تھی کہ دین مکمل نہیں گویا بدعت کا ارتکاب کر کر کے اس نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ دین اسلام مکمل نہیں فرشتوں کی اس ایمان کا تتبو کر کے اس پر عمل کیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے مکمل دین پہنچایا اب اس میں کوئی کمی نہیں اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے فرشتوں کی ایک اور صفت اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ یہ فرشتے اللہ پر اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور کثرت سے سجدے کرتے ہیں کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں ما ما فی فی السماوات و ما فی الارض ولمائی کا وہ ملا یسک بیرون اللہ تعالی کے لیے ہی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں پرندے ہوں درندے ہوں کوئی بھی ایک ایک ذرہ جو آسمانوں میں زمینوں میں ہے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر خاص کر کے فرمایا ول فرشتے بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں اتنی عظیم مخلوق جامع ترمیزی کی حدیث ہے اور اس کے اس کا بعض جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اللہ مجھے وہ کچھ دکھاتا ہے جو تمہیں نہیں دکھاتا وہ کچھ سناتا ہے جو تمہیں نہیں سناتا مائی اس آسمان اس میں چرچراہٹ کی آواز آتی ہے یہ کب کپاتا ہے بحک اللہ یہ آواز کیوں نہ آئے ماں بینا بین اس پورے آسمان میں ساتوں آسمان ہیں تصور کر لیجیے پورے آسمان میں چار انگلی کے برابر جگہ نہیں مگر ہر فرشتہ سجدے میں ہے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکے ہوئے ہے فرشتے کسرت سے سجدے کرتے ہیں ہمیں بھی کسرت سے سجدے کرنے چاہیے سے نوافل پڑھنے چاہیے اقربا فرمایا اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو نبی علیہ السلط نے ربیعہ سے کیا فرمایا تھا ربیعہ سے فرمایا سل تو پر سوال کرو تمہیں دیا جائے گا جو کچھ مانگنا ہے مانگو کیا فرمایا کہا اے اللہ کے رسول اسلو کمرافت جننا جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا پڑوس چاہیے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا نفسی کا بھی کثرت سجود ربیعہ اگر میرا پڑوس چاہتے ہو میری, مراف... میری موافقت چاہتے ہو تو اس کا... اس کا ایک ہی عمل ہے اس پہ تم دوام اختیار کر لو کثرت سے عمل کیا کرو اور وہ کیا ہے کثرت سے نوافل پڑھو اللہ جزائی دے گا ثواب یہ دے گا کہ جنت میں میری موافقہ تطاف فرما دے گا کثرت سے نوافل کثرت سے سج یہ فرشتوں کا عمل ہے اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس پر عمل کرنا چاہیے فرشتوں پر ایک اور فیصل جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ یہ فرشتے نبی علیہ سلاۃ وسلام کے کثرت سے درود بھیجتے ہیں کثرت سے درود بھیجتے ہیں نبی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کے درود بھیجتے ہیں اور پھر ہمیں بھی اس کا تطبو کرنا چاہیے اور اس کا تشبو اختیار کرنا چاہیے فرشتوں کے اس عمل کا تشبو ہو اور کثرت سے نبی علیہ سلاۃسلام پر درود بھیجے جائے بالخصوص جمعے کے دن فرمایا صلاتکم یوم الجمعہ جمع جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درد بھیجا کرو فن صلی واحد صلی اللہ علیہ اشرا جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمت ناز فرمائے گا کثرت درود یہ فرشتوں کا عمل ہے اس پہ دوام ہونا چاہیے کثرت سے نبی علیہ صلاح وسلام پہ درود بھیجے جائیں ایک اور عمل ایک اور فعل جو اللہ تعالی کے رسول نے ہمیں بتایا ہے فرشتوں کا اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور آمین کو اونچا کہتے ہیں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جو مقتدی ہیں اور امام ہے یہ آمین کو اونچا کہے کیونکہ یہ فرشتوں کا فعل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمائے اللہ تو فرمایا جب امام آمین کہ تم بھی زور سے آمین کہا کرو زور سے آمین کہا کرو اور اس کی دلیل کیا ہے وہ ہم بتائیں گے فرمایا جس نے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی معافت کر گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صرف آمین آمین کہنے سے تمام گناہ معاف کیے جا رہے ہیں اور یہ آمین اللہ کے رسول کے دور میں بلند آواز سے کہی جاتی تھی امام بخاری نے تبدیل قائم کی باپ باندا بابر امام بین امام کو آمین کہتے ہوئے زور سے آمین کہنا چاہیے اور پھر حدیث لائے حدیث لائے کہ نبی علیہ سلاد والسلام جب وبا پر پہنچتے تو آمین کہتے تھے اور آمین زور سے کہتے تھے ایک روایت جو علامہ البانی اسلو صفت اپنی کتاب میں لائے ہیں فرمایا کہ نبی علیہ اللاۃ والسلام اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے حتی اسمع صف النساء یہاں تک کہ آپ کی آواز عورتوں کی صف تک پہنچ جاتی تھی اور عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے ہوتی ہیں لیکن آپ کی آمین کی آواز عورتوں کی صف تک پہنچ جاتی تھی بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ گونج اٹھتا تھا ماں بخاری اس کو ٹالی کر لائے ہیں کہ مدینہ آمین سے گونج اٹھتا تھا جب صحابہ نبی علیہ السلام آمین کہتے تو پورا مدینہ آمین سے گونج جاتا تھا تو آمین زور سے کہنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی موافقت ہو جائے اور پھر جس کی آمین ان سے مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ایک اور صفت اور ایک اور فیل جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی صف بندی اس میں بھی اتباع ہو فرشتوں کی صف بندی کیسے ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا تم ویسی صفح کیوں نہیں بناتے جیسی صفیں فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے بناتے ہیں صحابہ نے پوچھا کئی فتصف الملائے کا تو اللہ کے رسول فرشتوں کی صف بندی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو فرمایا اور صفوں کو پورا کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے مل کر اور چپک کر کھڑے ہوتے ہیں اس دور کے ایک عالم سعید بن علی بن وحف القانی جو آپ کی کتاب حسن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے مشہور اس کے مؤلف ہیں آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں سولہ سیگے جمع کیے ہیں سولہ سیگے اور الفاظ جمع کیے ہیں جس میں جا بجا نبی علیہ السلات والسلام نے صفوں کی درستگی صفوں کو ملانے کے بارے میں حکم دیا ہے اقیموا صفوفکم اتموا فکم الاول فالاول فلا صفوفکم وقاربوا فکم و قاربو اور سولہ الفاظ ذکر کرتی ہیں صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں فا درستگی کو صحابہ درست کر لو میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں عمل پیش ایسے کرتے تھے کہ ان کا ایک دوسرے کے قدم کے ساتھ اور ان کے ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہوتا تھا اور چھپکا ہوا ہوتا تھا جو فرشتوں کی صف بندی تراسون وہ سیسر پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا اس کی تباہ کرنی چاہیے ایسی صف بندی بنانی چاہیے جتنی اس ستارت کو مل کر اور جڑ کر کھڑے ہونا چاہیے فرشتوں کی ایک اور صفت اور ایک اور فعل جو حدیث میں والد ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جو مجالس ذکر ہیں ذکر کی جو مجلسیں ہیں ان سے بڑی محبت ہے وہ دیکھتے ہیں تتگو کرتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر کی اللہ کے ذکر کی مجلس جمی ہو وہاں پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے لا قرآن یز قرون اللہ حفیح اللہ حفت الگ وغصیت حم الرحم منظرت علیہ السکین وضاک کرفی جو قام ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے اور ذکر اس میں عموم ہے اس میں قرآن کی تعلیم بھی شامل ہے مجلس ہوتی ہے اللہ تعالی ایسی مجلس کو چار انعام دیتے ہیں حفظ الملائکہ فرشتے آتے ہیں اور سایہ کر دیتے ہیں یہ فرشتوں کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کو ایسی مجالس سے بڑی محبت ہے دوسرا انعام بغشیترحما اللہ تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت اور تیسرا انعام ولازلت علیہ سکین ان پر سکون نازل ہوتا ہے سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی اپنے ذکر کی وجہ سے ایسا سکون عطا فرماتا ہے جیسا سکون پوری دنیا میں کہیں نہیں اللہ بھی تو خبر کے ذکر میں ہی دلوں کا اور سکون ہے تیسرا انعام اللہ ان کو سکون عطا فرماتا ہے سامنے اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو مقرر ہیں زمین پہ چل پھر رہے ہیں زمین پر چلتے پھرتے ہیں مقصد کیا ہے یل الذکر جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی مجلسیں ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں ان کا التماس کرتے ہیں اور جب ان کو ایسی کوئی مجلس ملتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں حاجتکم آ جاؤ لبکو جس چیز کی حاجت تھی وہ مل گئی ہے وہ جماعت وہ مجلس مل گئی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پھر تمام فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے تمام فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اپنے پروں سے ان کو ان پہ سایہ کر دیتے ہیں اللہ کی محبت کا یہاں پہ اندازہ ہوتا ہے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے ما تقول و عبادی جما یقول و عبادی فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے لیکن محبت محبت کی علامت اللہ کی محبت کہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں فرشتہ جواب دیتے ہیں یو سب رونق وہی اے اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں تیری کبریائی تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں تیری تحمید کر رہے ہیں سبحان اللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے, حل کیا مجھے دیکھا ہے میری اتنی عبادت کر رہے ہیں کیا دیکھا ہے جواب ملے گا فرشتوں کی طرف سے اے اللہ نہیں تجھے نہیں دیکھا اور دنیا میں تجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا پھر اللہ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ کس چیز کی مجھ سے دعا کر فرشتے جواب دیں گے اے اللہ تیری جنت کی تیری جنت کی دعا جنت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہل راہو ہاں کیا میری جنت کو دیکھا ہے جواب ملے گا اے اللہ تیری جنت کو نہیں دیکھا تیسرا سوال اللہ پوچھے گا کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں جواب ملے گا اے اللہ تیری جہنم اور تیری آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں میں حدیث کو تھوڑا حزف کیے جا رہا ہوں وقتی قلت کی بنا پر جو مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہوں فرشتے کہیں گے اے اللہ تیری جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ پوچھے گا کیا دیکھا انہوں نے میری جہنم کو میری جہنم دیکھی ہے جواب ملے گا نہیں اے اللہ تیری جہنم نہیں دیکھی فرمایا اگر دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی فرمایا کان اشد منہا فرور فرشتے جواب دیں گے اے اللہ اگر تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے اور زیادہ بھاگتے اور زیادہ اس کا خوف ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا یہ تین اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں اللہ فرمائے گا میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور اپنے جنت میں داخل کر دیا ہے یہ طویل حدیث کس بات کا سبق دیتی ہے علماء نے اس سے ستلال کیا ہے کہ جو بندے چار اذکار کرے سبحان اللہ الحمد للہ بلا اللہ اللہ و اکبر یہ چار اذکار کرنے کے بعد اللہ سے جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا اور جنت پہ داخل تا فرما دے گا تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو مجالس ذکر سے بڑی محبت ہے تبھی تو وہ ان مجالس کا قصد کرتے ہیں اور ان کو آ کے ان کی طرف آ کے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے ہیں یہی محبت کا عالم ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے اللہ تعالی کے فرشتے ایسے طالب علم جو دین کا طالب علم ہے جو شریعت کا طالب علم ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں کیونکہ دین کا طالب علم ہے شریعت کا طالب علم ہے معلوم ہوا فرشتوں کو ان افعال سے اور ان مجالس سے جو اللہ کے ذکر پر مبنی ہوں بڑی محبت ہے یہ فرشتوں کے چند افعال پیش کیے ہیں تاکہ ان کا کشت کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے کچھ اور بھی افعال ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ہیں اللہ کے نیک بندے ان میں انبیاء ہیں اور صحابہ کرام ہیں صلف صالحین ہیں ان کے اعمال کا بھی تتبو کیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نیک بندوں کی اتباع کرو وہ طبع سبیلا من انا بھائی میرے نیک بندوں کی اتباع کیا کرو تو ہمیں چاہیے کہ ان نیک لوگوں کے اعمال کو دیکھیں اور ان پر عمل کرا ہو جائیں اللہ نے ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ نیک ہستیاں انبیاء کی تب ہیں تبھی تو فرمایا ایک جگہ پہ اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید میں اور پھر فرمایا الا اکل حد اللہ سبھی یہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں تو لوگوں تم بھی ان کی پیروی کرو اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرو انبیاء کی اسی طرح صحابہ کرام کی صحابہ کرام کے اعمال کا تتبو کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہویا جائے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو مثال بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے یہ ایمان تم سب کے لیے مثال ہے اس جیسا ایمان لے آؤ فرمایا فَإن بمثل ما آمنتم لوگوں اگر تم ویسا ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو حدیث میں بھی انہی کے بھیج کا تذکرہ ہے کہ سعادت اور کامیابی اسی کو ملے گی جو صحابہ کرام کے منہج پہ چلے فرمایا تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں ایک جنت میں صحابہ نے پوچھا یہ لوگ کون ہے جو ایک جنتی فرقہ ہے کون ہے نبی علیہ السلام نے اصول بتا دیا ضابطہ بتا دیا جس کا فہم آسان ہے جو اس پہ عمل کرتا رہے گا وہ ان فرقے میں شامل ہے کیا فرمایا ما انا علیہ ہل یوم وہ آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہی فرقہ یہی فرقہ جنت میں ہے جس نے ان کے نہج کی ان کے منہج کی پیروی کر لی اقتداء کر لی تو یہ انہی فرقے میں شامل ہوگا اسی فرقے میں شامل ہوگا جو جنتی ہی فرقہ ہے تو صحابہ ان کے اعمال کی پیروی ہو پھر صلاح صالحین جو علماء کرام ہیں ان کے اعمال کی پیروی ہو ان کے اعمال کا تشبہ ہو یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے بڑی ہی عظیم نیکی ہے اور جو صحیح معنوں میں صالحین ہیں وہ علماء ہیں جو حدیث کے علماء ہیں یہی اصل صالحین ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث اس میں انہوں نے جا بجا اقوال ذکر کیے ہیں علماء کے محدثین کے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنوں میں صالحین اللہ کے نیک بندے یہ محدثین ہیں ایک قول جو انہوں نے ذکر کیا فرمایا یہ قول مام خلیل بن احمد رحمہه الله کا محدث کبیر وہ فرماتے ہیں ان لم یکن اهل القران والحدیث اولیاء الله فليس لله في الارض ولي لوگو سن لو اگر اس زمین میں اہل قرآن اور اہل حدیث یہ اللہ کے نیک بندے نہیں صالحین نہیں تو سن لو اس زمین میں اللہ کا کوئی ولی نہیں کوئی صالح نہیں کوئی نیک بندہ نہیں مطلب کہ اللہ کے نیک بندے جو اصل اللہ سے ڈرنے والے اور صالحین ہیں وہ یہ علماء ہیں تبھی ہی تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا انما انش اللہ عباد العلماء اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں خشیت علماء کو حاصل ہے صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر علماء کو حاصل ہے وقت کی قلت کی بنا پر اسی پر اکتفاق کرتے ہیں یہ کچھ افعال اور کچھ نظائر پیش کیے ہیں ہم نے ان کا تطبو کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے کیونکہ ان کا تشکوں اور ان کے افعال کی صرف پیروی ہی یہ بڑی نیکی ہے بڑی نیکی ہے مبینوں کے اللہ فلاک اللہ میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر لے صرف پیروی کر لے ان کا تشبہ اختیار کر لے اللہ کے رسول کا تشبہ اختیار کر لے تو اللہ تعالی اس کا ثواب یہ دے گا کہ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ اس کا مقام ہوگا وجہ کیا ہے حالانکہ اس کے اعمال انبیاء جیسے نہیں رسول جیسے نہیں صدیقین شہداء صالحین جیسے نہیں لیکن اللہ تعالی صرف ان کا تشبو اختیار کرنے ان کے اعمال کا تتبو کر کے ان سے محبت کر کے ان کے اعمال کی پیروی کر کے جب وہ عمل کرے گا صرف اس عمل کی اللہ تعالی نے اس کو جزا یہ دی ثواب یہ دی کہ اس کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ شامل کر دیا صرف تشبوں کا فائدہ صرف ان سے محبت ہو اور ان کے اعمال کا جتنی اصطاحت ہو تشبو کیا جائے ایک شاعر نے کیا خوب کہا علم تکور مسلح ف تشب ہوں انتش و لوگوں اگر تم انبیاء جیسے نہیں بن سکتے تمہارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں تو صرف ان کا تشبہ اختیار کر لو یاد رکھو ان کا تشبہ اختیار کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق طا فرمائے نیک اعمال کرنے کی توفیق دا فرمائے بد اعمال سے بچنے کی توفیق تا فرمائے اقول هذا اقولا مصطفر اللہ علیہ الحمد اللہ رب العالمین